اللہ سبحانہ الحمد رب العالمین اور الرحیم آج انشاء ایمانی صفات میں سے بات ہوگی رحم دلی اور مہربانی اور ترس میں یہ بڑی اہم اور بنیادی بات ہے اور وصف ہے ہمیں مسلمانوں کو ہر کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے کے لیے کہا گیا ہے ہمیں کہا گیا کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں شروع کریں تو اللہ کا نام لے کر شروع کریں اللہ تعالیٰ کا ایک نام اس کا قسم میں ذاتی کہلاتا ہے ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور باقی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں آپ نے بات سنی بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں ننانوے صفاتی نام ہیں ایک اللہ کے ذاتی نام ذاتی نام یہی لفظ اللہ ہے یہ اللہ کا ذاتی نام اور صفاتی نام یہ سارے ہیں باسط ہے حفیظ ہے منان ہے اور غفور ہے شکور ہے یہ سارے کے سارے اللہ جذ اللہ شانوں کے نام ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے جس نام کو لیتے ہیں جس سے ہم ہر کام شروع کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پھر کچھ اوساف لگائے جاتے ہیں تو بسم اللہ کے ساتھ جیسے لگتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اور الرحیم یہ دونوں بھی رحم کے مادے کے ساتھ ہیں رحم رحم عربی میں اس رقت کو اور نرمی کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان پر دوسرے کے لیے شفقت اور دوسرے پر مہربانی اور دوسرے پر احسان کرنے کی کیفیت پیدا ہو جائے اس کو رحم دلی کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں نا دل دکھ گیا کسی پر دل دکھ جانا ہے انسان کا اور اس کے نتیجے میں انسان اس کے ساتھ کچھ بھلائی کرنا چاہتا ہے یہ رحم دلی کہلاتی ہے لیکن یہ رحم دلی پیدا ہوتی جب دل نرم ہو جاتا ہے کسی کو دیکھ کر یا ویسے نرم ہوتا ہے کسی کیفیت کی پر اگر دل نرم نہ ہو تو انسان کسی کو برے سے برے حال میں بھی دیکھ کر اس کے ساتھ کسی مہربانی کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی دنیا میں ایسے بے شمار واقعات ہیں اور ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کو رحم نہیں آتا ان کے دل میں نہیں پیدا ہوتا آپ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کتنی ایسی ویڈیوز آپ کی نگاہوں سے گزرتی ہیں کہ جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے ایسا ہے یا نہیں ظلم کی آپ اسے پورا نہیں دیکھ سکتے اگر پلے ہو بھی گئی آپ کے پاس تو آپ اس کو اس پہ نگاہ نہیں جما سکتے اس منظر کو آپ نہیں دیکھ سکتے جس چیز کو آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن وہاں پر وہ ظلم کرنے والے لوگ موجود جو اس سارے عمل کو کر رہے ہیں اور ظلم کو کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں پر معصوم بچوں پر برما کے مظالم آ رہے تھے آپ نے دیکھیوں کہ کی ویڈیوز کیسی تھیں بچوں چھوٹے بالکل گود کے بچوں کے ساتھ یعنی گود کے بچوں کو زمین پر لٹا کر ان کے اوپر کودنا اور ان کی پسلیاں توڑ دینا اس طریقے سے اور یہ ایسے ایسے مظالم کے آپ تصور بھی اس کا نہ کر سکے لیکن وہ کرنے والے بھی تو انسان ہوتے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوا کہ جانوروں کے ساتھ ایسے سلوک ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ کی آدمی دیکھ نہیں سکتا بعض اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی کیفیت مختلف ہوتی ہے ایک آدمی کے لیے ایک چیز بڑی مشکل ہوتی ہے دوسرے کے لیے مشکل نہیں ہوتی ایک کے لیے دیکھنا مشکل ہے دوسرے کے لیے کرنا مشکل نہیں کتنا بڑا فرق ہے کہ ایک آدمی کے لیے وہ ظلم کرنا مشکل نہیں ہے اور ایک آدمی کے لیے وہ ظلم دیکھنا مشکل ہے دیکھ نہیں سکتا تو یہ جو رحم دلی ہے یہ اسلام کی بڑی مطلوب صفات میں سے ایک ہے اور اللہ جان نے اپنے رحم کی جگہ جگہ کو گویا کہ اس کی بنیاد بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے رحمان بھی رحم سے بنا ہے اور رحیم بھی رحم سے بنا ہے اور ہم لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں تھوڑا سا فرق کرتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ رحمان وہ رحم ہے جس کے اندر رحم کا مادہ بہت زیادہ بڑے پیمانے کا رحم بہت زیادہ رحم اور رحیم وہ صفت ہے کہ جس کے اندر رحم رحم تو زیادہ ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس رحم کے اندر ایک تسلسل اور ایک دوام بھی ہے مسلسل ہے بعض چیزیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہیں اور بعض چیزیں زیادہ وقت کے لیے ہوتی ہیں لیکن مقدار کم ہوتی ہے تو یہ دونوں جب یہ رحمان اور رحیم یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں لفظ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدار بھی بہت زیادہ ہے اور اس میں دوام اور تسلسل بھی ہے مستقل ہے چل رہا ہے تو اسلامی تربیت کے اندر اسلامی اوصاف میں اسلامی اخلاق میں اسلامی صفات اور ایمانی صفات میں جو اخلاق پیدا کرنے مطلوب ہیں ان میں سے ایک اہم خلق جو ہے وہ ہے رحم دلی اور اپنے دلوں کے جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارا دل کس قسم کی کیٹیگری میں آتا ہے یہ اس میں رقت پیدا ہوتی ہے اس میں جذبہ ترہم کہتے ہیں اس کو ترحم پیدا ہوتا ہے کسی انسان کو کسی جانور کو کسی بے زبان کو کسی تکلیف میں دیکھ کر کیا ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کسی کو اذیت میں دیکھ کر کیا ہمیں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس میں لوگوں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ایسے بے چین ہو جاتے ہیں کہ ان کا کھانا پینا سونا جاگنا ہر چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور ہم نے آپ نے ہم نے دیکھے ایسے لوگ کسی کو تکلیف میں دیکھ لیں ان کو پوری رات نیند نہیں آتی اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو پرواہ نہیں ہوتی دیکھتے رہتے ہیں سارے مناظر دیکھتے رہیں گے تبصرے بھی اس پہ کرتے رہیں گے لیکن ان کو اس کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی تو اللہ جل کی طرف سے ہمیں مطالبہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر رحم دلی کے جذبات کو پیدا کریں رحم دلی ہمارے اندر ہو مخلوق کے لیے اور احادیث اس حوالے سے جتنی آئی ہیں یا جتنی آیات ہمارے پاس آئی ہیں ایک میں نے آپ کو بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم رحم کی دونوں صفات کو لگاتے ہیں یا سورہ فاتحہ الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم پھر وہی رحم کی صفات ہی اللہ جل شعروں کی ہمارے ساتھ آتے آتی ہیں, آتی ہیں. قرآن نے بالکل شروع میں سورہ بقرہ کے مومنوں کی صفات بیان کی لالقل کتاب لاغی بفی حد للمتقین پھر متقین, متقین کون کو الدین بالغیب و یقیم الصلاء و مما رضقناہوم یونفقون اب یہ رزقناہم یونفقون کیا ہے ریلی کہ یہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور جو اللہ جل شاہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے لوگوں کو دیتے ہیں لوگوں کو دینا رحمدلی کی علامت ہوتا ہے انصار کی صفت دینے کے اندر پھر ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ جہاں ایک تو یہ کہ اپنی ضرورت سے زائد دینا آپ کے پاس اپنی ہم سب لوگ جتنے میں اور آپ جیسے لوگ ہیں ہم اپنی ضرورت سے جو بہت زائد چیز ہوتی ہے نا اس میں سے کچھ دیتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے وہ چیز دے دینا یہ انصار کی صفت میں سے قرآن نے بیان کیا وہ یو فرون علا انفسین و لوقان کہ یہ ایثار کرتے ہیں اپنے اوپر اثار کا مطلب ہوتا ہے اپنی ضرورت کو قربان کر کے وہ چیز کسی اور کو دے دینا آپ بھوکے ہیں اور کھانا آپ کے پاس محدود سا ہے اور آپ کو شدید بھوک لگی ہے آپ وہ کھانا کسی اور کو دے دیں خود بھوکے رہ جائیں یہ روزے ہیں نا آج کل روزوں کے اندر ذرا یہ بات سمجھنی زیادہ آسان ہے کہ آپ روزے ہیں اور آپ کے پاس افطاری کے لیے کوئی محدود سی چیز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس وہ افطاری آپ کسی اور کو دے دیں یہ واقعات سابق کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وجمعین کی زندگیوں میں کتنے نظر آتے ہیں اماں عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دراہم آئے اتنے زیادہ تھے اتنے زیادہ تھے اتنے زیادہ تھے کہ دو بڑے بورے اس سے بھرے ہوئے تھے درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو بوری دو بوریاں بھری ہوئی چاندی کے سکوں کی غالباً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عن شام سے بھیجے تھے تو کہتے ہیں ایک تشتنی اور تباق جس کو کہتے ہیں تباق تھال تو اپنی خادمہ سے کہا کہ تقسیم کرو تو وہ تھال بھر بھر کے جیسے بوری میں سے نکالے جاتے ہیں تقسیم کرتی رہیں کرتی رہیں کرتی رہیں اور ختم ہو گئے تو شام کو جب عائشہ کا روزہ تھا شام کو جب انہوں نے کہا خادمہ سے کہ کچھ لے آؤ افطاری کے لیے تو کہنے لگی کہ اتنا آپ نے تقسیم کر دیا اگر ایک درہم ہم آپ چھوڑ دیتی ایک درہم تو اس سے آج ہم گوشت خرید لیتے تو آج افطاری گوشت سے کرتے تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ اب کہہ رہی ہو اس وقت یاد دلاتی اس وقت مجھے بتاتی بلکہ اس کے الفاظ کہ اب تانے دے رہی ہو مجھے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ایک درہم کم سے کم چھوڑ دیتے تو اس سے ہم گوشت لے لیتے یہ اب دیکھیں یعنی دو بوریاں دراہم کی تقسیم ہو گئی اپنے روزے کی افطاری کے لیے گوشت کا ایک دن نہیں چھوڑا یہ ویو فرون اعلیٰ انفظیم ولاقانہ بھیم خا یہ رحم دلی کے اونچے ترین درجات ہیں کہ جو کچھ آئے نکال دیا جائے مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ جل شاہ نے ہمیں ایسے بزرگوں کو اپنی زندگی میں دکھا دیا کہ ہم نے ان واقعات کو یہ نہیں کہ اس طرف ہم نے تاریخ میں پڑھے ہیں اور کتابوں میں پڑھے ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں اور کہ یعنی یہ مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جو کچھ آیا ہے سارا کا سارا نکال دیں کچھ بھی اپنے پاس نہ چھوڑ بالکل خالی ہو کر بندہ جس طرح بیٹھ جائے یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے نافع ایک دفعہ ہم کربوگا شریف میں تھے اپنے شیخ کے پاس تو حضرت ہمارے ان کا نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے نہ ان کے پاس کوئی سلسلہ ہے جو ہوتا ہے جیب میں ہی ہوتا ہے تو صبح میرے ہمارے کچھ طلبہ وہاں پر تھے تو طلبہ نے کہا کہ مجھے ہمیں اپنی جیب دکھا رہے تھے ویسے اس میں جس طرح بندہ ذرا بے تکلفی کے اندر بیٹھا ہوتا ہے کہتے ہیں دیکھو میرے پاس کچھ بھی نہیں اور میں اتنا خوش ہوں اس وقت اور میرا اتنا دل مطمئن ہے ویسے ان کو ترغیب دے رہے تھے کہ مطلب بندہ پیسوں کے ہونے نہ ہونے کے ساتھ خوشی کا کوئی تعلق نہیں ہے تو بالکل کہا کے کہ دیکھو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے طلباء کے ساتھ دیکھو کچھ بھی نہیں ہے میری جیبیں خالی ہیں اور مطلب یہ تھا کہ جیب کے علاوہ تو کہیں پر بھی کچھ نہیں ہوتا ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ یا اس طرح سلسلہ تو تھا نہیں تو اتنے میں ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے ہمارے ساتھی ہیں میں اور وہ پہنچے کرب و شری کے کسی خادم کو پچاس ہزار روپیہ پکڑائے دیے کہا کہ حضرت کی خدمت میں ہدیہ پیش کر تو مجھے یاد ہے پانچ پانچ ہزار کے دس نوٹ تھے وہ تو حضرت کو لا کے اس نے دیے تو جیب میں ڈال دی یہ اتنے میں سامنے سے گزر رہا تھا یہ میرا بیٹا جو اس کو دیکھ لیا تو اس کو دور سے آواز دی کہا کہ ادھر آ یہ آ تو اب نکالنے شروع کیے تو اس کو کہتے ہیں یہ پانچ ہزار ایک ہے نوٹ ہی سارے پانچ پانچ کے تھے تو کہتے ہیں یہ تمہارے ہو گئے یہ تمہاری دادی کے ہیں اور یہ تمہاری پھوپھی کے ہیں اور یہ تمہاری چچی کے ہیں اور یہ تمہاری ماں کے ہیں پانچ چھ تو اس کو میں ہر دفعہ کہتا رہا میں کہ بہت ہو گئے بہت ہو گئے بولو روکتا نہیں رکے نہیں اور بیس پچیس تو اس کو پکڑا دیے اور پھر پانچ دس منٹ کے اندر کوئی اور گزرا تو بیس پچیس اس کو پکڑا گیا پھر دوبارہ فارغ ہو کر بیٹھے تو میں نے اپنے وہ جن دوست نے دیے تھے ہمارے ایک ساتھی جو ہمارے ساتھ مجھے یہ خوشی ہوئی کہ شکر ہے وہ انہوں نے نہیں دیکھا یہ منظر کہ ان کے پیسوں کے ساتھ کیا ہوتی آنند ان 10 ان دس منٹ کے اندر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو وہ بظاہر باتیں دینے والے کو تو تھوڑا وہ ہوتا ہے اس کا تو تھا کہ خود استعمال کریں گے اس یہ تو چھوٹی رقمیں ہیں ہم نے بڑی رقموں کو بھی یعنی اس سے بڑی کہیں رقموں کو اسی طریقے کے ساتھ ان کے ان کے یہاں سے بٹتے ہوئے دیکھا یہ جب ہم صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں تو اس بات خوشی ہوتی ہے کہ یہ واقعات پر بعض لوگ واقعات پہ تعجب ہو جاتا ہے اور یہ کسی نے ایسا لکھنے والے نے زیادہ کر کے لکھ دیا ہو مبالغہ نہ کر دیا ہو اگر آپ نے یہ اپنی چودہ سو سال کے بعد اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے ہو تو چودہ سو سال پہلے والے ان مناظر پر یقین لانے میں کیا مشکل پیش آتی انسان کو یقین آتا ہے کہ اگر آج بھی ایسی ایسے قصے اور واقعات ہو رہے ہیں تو چودہ سو سال پہلے تو یقیناً ایسے ہوتے ہو رہے ہوں گے اور ہوتے ہوں گے یہ رحمدلی کے مناظر ہیں ایسے مخلوق کے اوپر شفقت ہے مخلوق کے ساتھ ایک اس کے اوپر دل کا دکھنا اور مطلب اس کی ضرورت کا یا اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ اپنی نسبت زیادہ. ہمارا معاملہ الٹا ہے ہمیں اپنے اوپر زیادہ رحم آتا رہتا ہے اپنے اوپر ہمیں زیادہ شفقت آتی رہتی ہے ہمیں خیال ہوتا ہے کہ اپنے اپنی بھلائی سوچتے رہتے ہیں اور جو وصف مطلوب ہے وہ یہ کہ دوسرے کی سوچی جائے گی قرآن نے ایک تو یہ میں نے بتایا کہ یہ آیت ہے اور اسی طرح دوسری جگہ پر بھی اللہ جل شاہوں نے فرمایا کہ لئی سل بر انط ولوجو حکم وجوحکم قبل والمغرب کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کو منہ کرتے ہو یا تم مغرب کو منہ کرتے ہو ولاکن البرمن عامن بلّہ ولیومل آخر ولملکت کتاب ونبیین بر نیکی یہ ہے کہ تم اللہ جو کہ اللہ پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر بالکل بنیادی ایمانیات کا ذکر ہے بنیادی عقیدہ جو مسلمانوں کے ہیں اور اس کے فورن بعد جس پہلے عمل کا ذکر ہے وہ ہے وہ آت المالا اعلیٰ حبی دبی قربہ ولیطام و المساکین وبن صبیلا وساء نفرقاب اور نیکی یہ ہے یعنی پہلے بنیادی ایمانیات کا ذکر ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ آخرت کے دن پر لاؤ کتابوں پر لاؤ فرشتوں پر لاؤ یہ تو ساری ایمانیات اعمال نہیں ہیں عمل جس کا ذکر ساتھ آ رہا ہے وہ اور مال دو دینا مال کا کہ اپنی اعلیٰ حب ہی کس بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے یعنی یہ کسی اور شہرت کے لیے نہیں سیاست کے لیے نہیں اور اپنی جس کو کہنا چاہیے کہ ریاکاری کے لیے نہیں اعلیٰ حب ہی اللہ کی محبت میں مال دینا کس کو ذو قربا رشتہ داروں کو والیتامہ یتیموں کو والمساکین مسکینوں کو وابن السبیل مسافروں کو والسائلین ساعلین مانگنے والوں کو وہ پھر رقاب اور کن کو جن کی گردنیں غلامی کے اندر جکڑی ہوئی ہیں ان کی گردن آزاد کرنے کے اس کے بعد یہ دیکھیں آیت یہاں ہے اس کے بعد ہے وہ اقام و صلاطا و اور نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا یہ پہلے وہ المال پہلے ہے اور پھر اقام السلات اس کے بعد ہے اور آتش زکوۃ اس کے بعد ہے تو یہ کیا ترغیب ہے کس چیز کی ہے یہ رحم دلی کی کہ انسان کے اندر یہ یہ جذبے ہوں بہت ساری آیات ہیں اس حوالے سے اور قرآن نے جہنمیوں کے جہنم میں جانے کی وجوہات بیان کی ہے ایک جگہ تو دو بڑی وجہ بیان کی ان نحلائی بلّہ عظیم یہ جہنمی جہنم میں اس لیے گئے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ولاحد الام المسکین اور دوسرا یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے یعنی کہ دو چیزیں جوڑی ہیں اللہ پر ایمان نہیں ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے اس کی ترغیب نہیں دیتے اور یہ وجہ بنی ہے ان کے جہنم کے اندر جانے کی یعنی بخل اور کنجوسی جو ہے یہ بھی جہنم کے اندر جانے کے لیے وجہ بنتی ہے اس طرح بے شمار آیات ہیں اس بارے میں بہت سارا قرآن پاک جا ہے احادیث کی طرف اگر آ جائیں کچھ دو تین روایات آپ کے سامنے میں پڑھ دوں رحم کے حوالے سے حضرت جریل ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رحم اللہ من لا ارحم الناس کہ جو آدمی لوگوں پر رحم نہیں کرتا ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا یہ مضمو یہ آپ نے سنی ہوگی روایت بہت دفعہ بار بار آئی ہے جیسے اس سے ملتی جلتی ہے کہ الرحمون یرحم الرحمٰن, الرحمن کے رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے ارحم منفیل عرت یہ کو من فی سما <الصَّمَاء> یہ روایت آپ نے بہت سنی ہوگی کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے اسی طرح حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا و فرماتے تھے کہ لاتن ضاء الرحمۃ اللہ شقی کہ رحم جو ہے یہ بدبخت کے دل سے نکالا جاتا ہے صرف بدبخت آدمی ایسا ہوتا ہے شقی کہتے ہیں بدبخت کو محروم کو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم شخص وہ ہوتا ہے جس کے دل سے رحم کا مادہ نکال دیا جائے اس کے اندر نہ چھوڑا تو لا تنزع الرحمٰ یعنی رحم نہیں نکالا جاتا اللہ من شقی مگر بدبخت کے دل سے اس کے دل سے نکالا جاتا اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبا ہے کنبے کا مطلب گھرانہ ہے مخلوقِ خدا بندی جتنی اللہ کی مخلوق, مخلوق ہے اس کے اندر انسان بھی آتے ہیں اور جانور بھی آتے ہیں وہ احمد خلق اللہ من احسن الیال ہی اپنی اس پوری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا ہے اس کی مخلوق کے حق میں جو بہتر سے بہتر جو انسان ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی سب سے اچھا ہو جو آدمی ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا یہ کچھ روایات ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جلشانوں کی بندگی تب ہی ہو سکتی ہے جب انسان میں دو چیزیں آ جائیں اگر دو اوصاف صاف انسان میں ہوں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں بندگی کر سکے گا نمبر ایک یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں شعائر اللہ لفظ سنا آپ نے اللہ شاعر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ سے خصوصی نسبت ہو جیسا کہ بیت اللہ ہے کتاب اللہ ہے رسول اللہ ہے اور اس طرح جتنی بھی چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے ان کی تعظیم ہو انسان کے دل کے اندر اللہ کی نسبت کی لاج رکھنے والا ہوا دی. انسان ہے کہ اس بات کا خیال رکھنے والا اس بات کی لاج رکھنے والا کہ اس کو اللہ سے نسبت ہے اس لیے یہ چیز اس کے نزدیک معزز ہو ایک تو یہ چیز ہے کہ انسان کے اندر ہو غم عظم شاہ فعنہ بن تقول قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں یہ اصل میں ان کے دل کے اندر جو تقوا ہے اس کی اس کی وجہ سے ان کے دل میں اللہ کی نسبت والی چیزیں معزز ہو جاتی ہیں اور دوسری چیز اس کے ساتھ یہ کہ مخلوق خدا پر شفقت ہو یعنی خالق کے ساتھ خالق اللہ اور اس سے منسوب تمام چیزوں کے ساتھ عظمت کا تعلق ہو اور مخلوق کے ساتھ خدمت کا تعلق ہو مخلوق کے ساتھ شفقت کا تعلق ہو یہ چھوٹوں پر شفقت کرنا بڑوں کا ادب کرنا رشتہ داروں کا خیال کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا یہ ساری اسی مخلوق کے ساتھ شفقت کے یہ سارے مختلف شکلیں ہیں مختلف اس کی صورتیں ہیں اس پر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے کسی بزرگ کو دیکھ کر کسی بڑی عمر کے آدمی کو دیکھ کر سفید ریش کو دیکھ کر کسی بوڑھی خاتون کو دیکھ کر کیا ہمیں ہمارے دل کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات سڑکوں کے اوپر غریب بوڑھیاں نظر آتی ہیں اتنا بھاری بھرکم سامان انہوں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے اور وہ کہیں چل رہی ہوتی ہیں جا رہی ہوتی ہیں کیا کبھی ہمارے دل میں ان کی مدد کا جذبہ پیدا ہو یا ہم گزر جاتے ہیں ویسے ایک بوڑھا آدمی ہم دیکھیں سفید اس کی بالکل براق داڑھی ہے اور اس نے ایک اتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے کہ اس کی کمر اس کی وجہ سے دوہری ہو رہی ہے ایسے کسی منظر پر ہمارے قدم رکتے ہیں یا ہم سیدھے چلے جاتے پرواہ کیے بغیر اپ اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے اگر یہ مناظر ہمارے قدم نہیں روکتے ہمارے دائیں بائیں کہ ہم بوڑھی خواتین کو دیکھ کر لاچار قسم کے بوڑھوں کو دیکھ کر بڑی عمر کے بزرگوں کو دیکھ کر آج آپ لوگ بسوں کے اندر یہ مناظر نہیں دیکھتے کہ سفید ریش بزرگ بسوں میں چڑھتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کھڑے ہوتے ہیں اور جوان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کر کسی کو یہ خیال نہیں پاتا پی... یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چونکہ وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جوان بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بسوں کے بریکوں کے ساتھ اور اور اس کے ساتھ وہ پوری بس کے اندر ایک کونے سے دوسرے کونے تک بیچارے چارے گر پڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک جوان جہاں لڑکا بیٹھا اپنے اسمارٹ فون کے ساتھ وائی فائی لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور بے پرواہ ہو کر وہ اپنے کام میں لگا اس کو اس کی پرواہ ہی نہیں کی یہ کیا ہو رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ رحم دلی کا مادہ ہمارے اندر ختم ہو ہمیں خیال ہی نہیں آتا اپنے آپ کو اس کی جگہ سوچتے بھی نہیں اپنے اوپر بھی اگر رحم کرے بندہ تو سوچے گا یہی کا یہی وقت میرا بھی آئے گا یہی کہ یہی بڑھاپا اور یہی یہی ناتوانی اور یہ کمزوری میری بھی آئی اس وقت میں کیا توقع رکھتا ہوں لوگوں سے میری توقع کیا ہے لوگ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں ایسے بوڑھی خواتین ضعیف العمر ان کو دیکھ کر اگر کسی کو اپنی والدہ کی شبی اس میں نظر نہ آئے یوں اس کو نہ لگے جیسے کہ یہ میری ماں ہے میری دادی ہے میری نانی کی عمر کی خاتون ہے اتنا بوجھ لے کر یہ جا رہی ہے اور چل رہی ہے تو میں اس کی کیا مدد کر سکتا تو یہ ہمیں اس پر ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے اپنے مزاج کے اوپر سوچنا چاہیے پھر علاج کیا ہو اگر ایک انسان یہ محسوس کرے کہ میرے اندر رحم کم ہے میرا دل سخت ہے سنگدلی ہے میرے اندر اور جیسے میرے دل کو نرم ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے تو اس کا علاج کیا ہے ایک سیدنا وہ حرار رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحم دلی فرماتے تھے بہت زیادہ عربوں کے معاشرے میں عام طور پر دلوں کی سختی کا اور سخت دل ہونے کا ایک رواج تھا پسند اچھا سمجھتے تھے اس کو کیونکہ اس زمانے میں لڑائیاں جھگڑے ہوا کرتے تھے اور اس میں ذرا سخ دل قسم کے لوگ چاہیے ہوتے تھے تو سخت دلی اچھی چیز سمجھی جاتی تھی حادیث میں آتا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو پیار کر رہے تھے چھوٹے بچے کو شفقت فرما رہے تھے اس کے اوپر تو ایک دیہاتی ساتھ کھڑا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ میرے اتنے بچے ہیں دس یا گیارہ یا پتا نہیں اتنے سے میں نے آج تک اپنے کسی بچے کو پیار نہیں کی حضور کو کہنا تو حضور نے فرمایا کہ تیرے دل سے اللہ تعالیٰ نے اگر رحم کا جذبہ نکال فخر کی بات تو نہیں ہے تو یہ رحمدلی کے واقعات سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلّم کے گرد جو لوگ ہوا کرتے تھے تو سیدنا ابو وحران رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کا تذکرہ کیا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میرا دل سخت ہے میں کیا کروں علاج کیا ہے اس کا تو آپ نے فرمایا کہ امسح حرا اصل وق امل مسکین دو کام کرو یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھا کرو اس کی کتنی ترغیب آئی ہے سر پر ہاتھ رکھنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی شفقت سے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں اس کو اس کے نامہ اعمال کے در جائیں گی ہاتھ رکھنے کے اوپر صرف اس کا مطلب کیا ہے خبر گیری مرا آگے کہ جب انسان یہ معاملہ کرے گا تو ان کی خبر گیری جذبہ پیدا ہو تو فرمایا کہ امس سحر اصل یتیم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور وہ عطم اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو یہ دو کام کرو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ہمارے ہاں بھی الحمدللہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ جہاں مزدور بیٹھتے ہیں جن چوکوں کے اوپر تو بہت سارے لوگ گھروں سے کھانا بنا کر اور لا کر وہاں پر تقسیم کرتے ہیں یا بازار سے خرید کر کے پاس لاتے ہیں کیوں بعض اوقات ان کی دہاڑی نہیں لگتی بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات نہیں لگتی اور مزدوروں کی تو یہی معیشت ہوتی ہے اس کے تو اور کوئی معیشت کا ذریعہ نہیں ہے اس کی معیشت کیا وہ دہاڑی جو اس کی لگ جائے گی ایک دن اس کی دہاڑی لگ گئی سات سو یا آٹھ سو روپے اس وقت مزدور کی دہاڑی چل رہی ہے اسلام آباد میں مزدور کی زیادہ سے زیادہ آٹھ سو سے اوپر نہیں ہے اور ویسے لوگ بھاؤ کرتے ہیں تو سات سو پہ بھی راضی کر لیتے ہیں چھ سو پہ بھی راضی کر لیتے ہیں، مزدوروں بعض بیچارے اتنے مجبور ہوتے ہیں پانچ سو پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں اس کی دہاڑی لگ گئی تو وہ جو اس کو پیسے ملتے ہیں ایک دن کے دو دن کے وہ کسی ذریعے سے آج کل کے ذرائع ہیں میں پوچھتا رہتا ہوں ان سے مزدوروں سے تو بتاتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم جو دو تین دہاڑیاں اکٹھی تو ہم ایزی کے ذریعے اپنے گاؤں یہی ہوتا ہے کیونکہ وہاں ضرورت ہوتی ہے لوگ ہوتے ہیں پیچھے خاندان ہوتا ہے والدین ہوتے ہیں بیوی بچے ہوتے ہیں یہ پھر خالی ہاتھ ہوتے ہیں دو تین دہاڑیاں لگ گئیں تو یہ پیسے بھیجوا دیے پھر یہ خالی ہاتھ ہوتے ہیں اب اگر ان کو دہاڑی نہیں لگی تو کھانا کھانے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ترس کا مادہ رکھا ہوتا ہے یہ جاتے ہیں ان کو ان کو دیتے پہنچاتے ہیں وہاں پر ہمارے ایک دوست ہیں ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر بس اب یہ کیفیت وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا خواب کے اندر حکم دیا گیا کہ تم یہ کام کیا کرو تو ان کی اہلیہ روزانہ کتنا بڑا پتیلا سالن کا بناتی اور بازار سے روٹیاں لاتے ہیں پھر دونوں میاں بیوی بیٹھ کے تھیلے بناتے ہیں ایک ایک تھیلے کے اندر سالن ڈالتے ہیں اور پھر دو روٹیاں رکھتے ہیں اور ایک تھیلا بناتے ہیں پھر یہ سارے تھیلے بنا کر اپنی گاڑی کے اندر پیچھے رکھتے ہیں پھر مختلف چوکوں پر جا کر مزدوروں کے اندر دوپہر کے وقت کے اندر تقسیم کرتے ہیں اور روز کرتے ہیں یہ کام روزانہ سالوں سے کر رہے ہیں پتہ نہیں سات سال سے ہو گئے آٹھ سال ہو گئے سالوں سے روز کی یہ ڈیوٹی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ کھانا جو ہے نا یہ میری گھر والی خود بناتی ہے نوکروں کے ہاتھ سے ہم نہیں بنواتے اور میں خود تقسیم کرتا ہوں ڈرائیور کے ہاتھ سے نہیں تقسیم کرواتے اللہ یہ کہیں سفر پہ چلے جائیں کوئی اور کرتا ہے لیکن جب ہوتے ہیں شہر کے اندر تو کہتے ہیں یہ کام میں خود کرتا ہوں یہ ہم خالص دونوں میاں بیوی بی اپنی آخرت کے خیال سے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ کام خود کرنا چاہیے تو یہ دو علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ایک ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو وہ عقم المسکین اور مسکین کو کھانا کھلاؤ تو یہ بات یاد رکھیں گے یہ جو کھانا کھلانے کا ذکر آتا ہے احادیث میں جگہ جگہ اس میں پورا کھانا اگر کسی کے پاس نہ ہو غریب آدمی کیا کرے کوئی بہت بڑی مقدار کوئی بہت اعلیٰ معیار یہ مراد نہیں ہوتا صحابہ نے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رمضان کے مہینے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر افطار کرواؤ اور کھانا کھلاؤ اور روزہ کھلواؤ اور صحابہ نے یہ پوچھا کیا رسول اللہ میں سے بحث لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا صحابہ تو بہت غریب لوگ تھے نا ان میں اکثریت تو بہت غریب لوگوں کی تھی یعنی فاقہ کش لوگ تھے فاقے ہوتے تھے ان کے گھر تو جس کے یہاں خود فاقہ ہے وہ کیا کھلائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ, کہ ہم کیسے روزہ کیسے کھلوائیں لوگوں کا تو آپ نے فرمایا کہ پانی پلا دو دودھ کا ایک گھونٹ پلا دو ایک کھجور کھلا دو تمہیں وہ ثواب ملے گا جو کہ پورا کسی کو روزہ افطار کرانے اور کھانا کھلانے کا ثواب ملتا ہے تو کھلانے پلانے کے اندر یہ قطل مراد نہیں ہے کہ آپ اس سے مراد یہ کہ اب آپ بکرے ذبح کریں اور آپ جو ہے نا وہ بڑے بڑے جانور ذدو اس کو کھانا کھلانا ہوتا اگر آپ نے کسی کو سوکھی روٹی بھی دے دی آپ نے کسی کو کھجور دے دی آپ نے کسی کو کوئی ایسی چیز جو آپ کے بس میں اور اختیار میں اور ایک بندے کو دے دی آپ ایک بندے کے اختیار ایک کو دے دی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ جل شاہ رو کہ ہاں آ مال گنے نہیں جاتے تولے جاتے وہاں کاؤنٹنگ نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا دیا ہے تو اس کا ایک وزن ہوتا ایک بندے کا ایک روپے کسی اور کے ایک کروڑ روپے سے زیادہ بھاری ہو سکتا ہے اس ایک روپے میں اخلاص زیادہ ہو اس ایک روپے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایک روپے اس کی معیشت کا کیا بنتا ہے دیکھیے فرض کیجئے ایک آدمی کے پاس دس روپے ہیں کل اس میں سے وہ ایک روپے دے دیتا ہے تو اس نے اپنی ٹوٹل معیشت کا دس فیصد دے دیا ایسے ہی اور ایک آدمی کے پاس ایک ارب روپے ہے اس میں سے اس نے ایک لاکھ روپئے دے دیا تو یہ کس کا تناسب زیادہ ہوا دس روپے دینے والے کا زیادہ ہوا سو روپے میں سے دس روپے میں سے ایک روپے دینے والے اور ایک ارب میں سے ایک لاکھ دینے والے کے اندر فرق تو اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کبھی بھی کہ جب جو یہ اس طرح کی روایات کو سن کر کے یہ تو شاید مالداروں کی طرف متوجہ ہیں ان لوگوں کی طرف متوجہ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ دیا کریں دیگیں بنایا دیگیں پکایا کریں اور دیگیں تقسیم کیا کریں اور ٹرک کے ٹرک تقسیم کیا کریں ایسے نہیں یہ اس چیز کی بات نہیں یہ ہر فرد اپنی ذاتی انڈیویژجل کیپیسٹی کے اندر اپنی ذاتی حیثیت کے اندر جو اس کی معیشت ہے اس کے مطابق اس کی طرف یہ چیزیں متوجہ ہیں صحابہ کرام میں نے کل کے کل کی باتیں بھی ذکر کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ان اوصاف کی پریکٹیکلی ان کو کر کے دکھایا کیسے ہوتے ہمارے سامنے عملی نمونہ انہی کا ہے حضرت صحابہ کا کہ عمل وہ کر کے انہوں نے دکھایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں اور امیر المؤمنین ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں اب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کے بعد کتنے واقعات ان کے بارے میں آتے ہیں کہ یہ جو ان کا راتوں کو اٹھ کے گھومنا لوگوں کے حالات کا پتہ کرنا اور وہ جو اپنے نے مشہور قصہ سنا ہوگا کہ گزر رہے تھے اسی طرح رات کو تو مدینہ سے باہر قافلے جب آتے تھے تو عام پہ شہر سے باہر آ کر ڈال دیتے تو ایک عورت کو دیکھا کہ بیٹھ کے وہ ہنڈیا پکا رہی ایک ہنڈیا چڑھائی ہوئی ہے اس نے اور اس کے آس پاس بچے رو رہے ہیں. تو آپ نے اس سے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں تو اس نے کہا کہ کچھ ہے نہیں بھوک سے رو رہے ہیں ایک دو دنوں سے انہوں نے کچھ کھایا نہیں اور تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے ہنڈیا میں چڑھایا ہے اس کیوں نہیں کھلاتی تو اس نے کہا کہ ہنڈیا میں کچھ بھی نہیں ہے ان کو بہلانے کے لیے میں نے اسے پانی چڑھایا پانی ہنڈیا میں ابل رہا ہے نیچے ویسی آگ جلائی بھی ہے اور میرے پاس ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ گئے بیت المال رات کا وقت تھا وہاں سے آٹا اٹھایا اور کھجور اٹھائی اور گھی اٹھایا لائے اور آ کر خود اس ہانڈی کے اندر چیزوں کو ڈالا اپنے منہ سے اس لکڑی کو پھونکے مارتے رہے اس آگ کو جلایا اور اس کو پکایا پکا کر ان بچوں کو دیا تو بچے کھانے بھی لگے اور ہنسنے بھی لگے تو ان کو ہستا ہوا دیکھ کر آپ خوش ہو رہے تو وہ عورت کہنے لگی کہ کتنے تم نیک آدمی ہو صحیح بات یہ ہے کہ عمر کی بجائے تم کو میرالمین ہونا چاہیے تھا تم تم جیسا بندہ ہوتا جو امیر المین ہوتا جس کو اتنی فکر اور اتنی خبر ہے تو اسی طرح صرف یہ نہیں کہ خود ایسے ایک موقع پر اسی طرح باہر نکلے تو دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے بالوں کا بناوا جانور کے کھال کا ایک بندہ باہر بیٹھ کام کرو بھائی آپ نے پھر اسے اس نے اسے نہیں پہچانا کہ آپ کون ہیں پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی خیمے سے کسی کی ایسی آواز آ رہی ہے کہ جیسے کوئی مشکل میں ہو تکلیف میں ہو تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میری بیوی ہے اور ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہے کوئی بندہ نہیں ہے ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے اس وقت اس کو دینے کی آپ گھر تشریف لائے اور اپنی اہلیہ صاحبہ سے جن کا نام ام کلثوم تھا اور پتہ ہی ام کلثوم کون یہ ام کلثوم حضرت فاطمۃ الظہرہ اور علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہا انہوں کی بیٹی ہیں اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ تھی آخری اہلیہ بہت عمر میں فرق تھا لیکن یہ آخری نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن کا حضرت ام کلثوم سے ہوا ہے جو حضرت علی کی بیٹی تھی تو گھر آئے اور حضر کلسوم سے کہا کہ اس طرح ایک خاتون مشکل کے اندر ہے تو کچھ سامان تم لے لو اپنے ساتھ جو بچے کی ولادت کے اندر جو چیزیں کام آتی ہیں وہ بھی ساتھ لے لو کھانے پینے کا سامان بھی لے لو تو وہ لے گئی اندر اور کچھ کھانے دانے وانے اٹھا لیے کچھ چیزیں اٹھا لیں اور کچھ دوسرا سامان لے لیا جو خواتین کی ضرورت کا ہوتا ہے تو حضر کلثوم خیمے میں چلی گئیں آپ باہر اس بندے کے ساتھ بیٹھ گئے جو آپ کو نہیں پہچانتا تھا وہاں آپ نے آگ جلائی خود اور وہ جو کچھ سامان گھر سے لے کر آئے تھے اس کو وہ پکانا شروع کیا وہ اندر چلی گئیں تھوڑی دیر کے بعد امے کلثوم نے اندر سے آواز دی کہ اے امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری دیجیے کہ اللہ نے اس کو بیٹا دیا تو امیر المومنین سن کر وہ آدمی چونک کیا تو اس کو سب پتہ چلا کہ اچھا یہ صحیح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ جو واقعات حضرات صحابہ کے ہیں اس قسم کے نہیں اگر ہم شروع کر دیں تو بیسوں سینکڑوں واقعات ہیں. یہ اس رحم دلی کی صفت کے عملی مظاہر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ مخلوق پر اس طرح انسان کو شفیق ہونا چاہیے آپ سوچے یعنی امیر الومنین ہو اتنی بڑی اسلامی دنیا کے وہ خلیفت المسلمین تھے حکمران تھے اس کے اتنی ایک مسلمانوں کی اس زمانے کی جو فوجیں تھیں وہ دنیا کی سب سے فاتح ترین افواج تھیں جس طرف مسلمان رخ کر رہے تھے علاقوں کے علاقے فتح کرتے چلے جا رہے تھے اس فوج کے بھی وہ سربراہ تھے اس نظام کے بھی وہ بڑے تھے مسلمانوں کے بھی امیر تھے لیکن یہ واقعات جو آپ دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں جو سیرت کتابوں میں حدیثی کتابوں میں کتنی اونچی اونچی درجات ہیں یہ رحم دلی کے تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی اپنی کیفیت پر دل کی اور اگر ہم اپنے دل میں سختی محسوس کریں اس پہ غور کرے اگر اپنے دل میں سختی محسوس کریں کہ نہیں ہمارا دل تو نہیں پسیجتا ہمارا دل تو نرم نہیں پڑتا چاہے ہم کچھ بھی دیکھنے میں دل نرم نہیں پڑتا تو پھر اپنے اس دل کی سختی کا علاج کرنا چاہیے اور دل کی سختی کا علاج ایک تو یہ نسخہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو کھانا کھلاؤ لوگوں کو دوسرا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے بھی دل نرم ہوتا ذکر اللہ کرنا چاہیے اور تیسرا اللہ والوں کی صحبت سے دل نرم ہوتا ہے. بزرگوں کے پاس اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھنا چاہیے ان کی صحبت اٹھانی چاہیے ان کے پاس وقت گزارنا چاہیے ان کے پاس ویسے آپ جا کے دو دن تین دن چار دن پانچ دن رہیں ان کے پاس اس رہنے سے اور ان کی صحبت کی برکت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جو کیفیات ملی تھی کس طرح ملی تھی یہ عمر فاروق کون ہے اسلام لانے سے پہلے والے عمر فاروق کا تصور کیجئے تو یہ وہی عمر فاروق جو اپنی بہن کو مار رہے تھے ٹھیک ہے نا اور یہ ان کی اسلام لانے کے بعد کی کیفیات اور اسلام لانے سے پہلے صرف اس بات پر کہ شاید یہ مسلمان ہو گئی ہے اپنی بہن کو خونم خون کر دیا تو یہ کہ یہ جو اتنی بڑی تبدیلی دلوں کے اندر آئی ہے اتنی بڑی چینج آئی ہے ایک اس کا سب سے بنیادی سبب کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حضور کے پاس رہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا یہ اس کا سبب بنائے تو آج بھی صحبت کے اندر تاثیر ہے جو لوگ بزرگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں جاتے آتے ہیں رہتے ہیں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کی کیفیات کو بدلنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رحمدلی کے جذبات عطا فرمائیں اور تمام اچھے اخلاق میں سے ہمیں آہستہ نصیب فرمائے